سب بہتان کیا ہے اس کی وضاحت فرمائیں کیا بغیر تصدیق ثبوت اور تحقیق کے کسی پر الزام عائد کیا جا سکتا ہے اس کو قرآن مجید فرقان حمین نے بڑے احسن انداز میں بیان کیا وہ سنیا آمنو ان جا فاسقم بے نبا ان فتبیبو قومم بے ما فعلتم اے ایمان والوں جب کوئی غور غیر معتبر آدمی تمہارے پاس خبر لائے اس خبر کی اچھی طریقے سے جانچ پڑتال کر لیا کرو اور ایسا نہ ہو کہ تم کوئی اقدام کر بیٹھو اور اقدام یعنی اس آدمی کے بھروسے پہ کہنے کوئی اقدام کر بیٹھو تو آخری میں کہیں تمہیں پشتا نہ نہ پڑے بعد میں پچھتاوا ہو اس لیے جب بھی کوئی خبر لائے اس کی اچھی طریقے سے جانچ پڑتال کر لیا کرو بغیر دیکھے ہوئے کسی پر الزام یہ بہتان ہے جیسے کسی بچی پر لگا دیا جائے کسی آدمی پر لگا دیا جائے یہ بہتان بہت بڑا گنا ہے اور اس سے آدمی کو بچنا چاہیے محض دیکھا دیکھی پر نہیں مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جب خبریں گشت کرتی ہیں تو کیا برا حال ہوتا ہے ایک پروفیسر صاحب کلاس لے رہے اپنے طلبہ کو سمجھا رہے تھے کہ دیکھیے غلط فہمی کیسے جنم لیتی اور کیا رنگ لاتی اگلے طالب علم کو بلا کر اس کے کان میں کہا کہ پیچھے والے سے کہہ دو پروفیسر صاحب کی بیوی بیمار اور وہ اپنے پیچھے کہہ دے وہ اپنے پیچھے کہ اس طرح لوگوں نے خبر اپنے پیچھے اپنے پیچھے اپنے پیچھے کی آخری والے کو پروفیسر صاحب نے اٹھایا جی کیا خبر آئی خبر یہ آئی کہ پروفیسر صاحب کی بیوی کا انتقال ہو گیا لیجے بیماری سے خبر چلی اور انتقال پر تتیمہ ہوا اس لیے فرمایا جب تک تحقیق نہ کر لو تو اس وقت تک کسی پر کوئی بہتان مت باندھو یہی وجہ ہمارے یہاں جو اصول قزات ہیں نا یہ یعنی جسٹس اور قزاعت اس میں تقاضا کیا ہے کہ قاضی ملزم کو چھوڑنے میں اگر غلطی کرے تو یہ صحیح ہے بجائے اس کے کہ سزا دینے میں غلطی کرے اگر سزا دینے میں اس نے غلطی کی تو یہ زیادہ گنا چھوڑنے میں اگر غلطی کی تو یہ کم گنا ہے کہ بھئی اس نے چھوڑا تو چھوڑنے میں زیادہ, کا زیادہ کا کم عذاب ہے اور اگر غلط کسی کو سزا دی تو اس کا زیادہ عذاب ہے پورے ہمارے اصول قزاد میں یہی ہے یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے عیسائیوں نے انگریزوں نے سب یہ قانون مسلمانوں سے لیا اور دنیا بھر کے کوٹ اور اس کا مطالعہ فرما لیں کہ شبہ کا فائدہ پورا ملزم کو پہنچتا ہے ساری دنیا کے قانون میں ہے کہ شبہ کا فائدہ ملزم کو ملے گا یہ اسی بنیاد پر ہے جب تک کسی کو آنکھ سے نہ دیکھا جائے اس وقت تک کسی پر الزام نہ لگایا جائے پھر آنکھ سے دیکھنے پر بھی نہیں اس کا پورا قزاد کا اصول ہے ایک سیشن جج اپنے گھر سے نکلا اور ایک آدمی کو اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ ایک آدمی نے کسی کو گولی ماری آدمی کو بھی پہچان لیا صحیح تین سو دو پاکستان میں سیشن ٹرائل سیشن جج کے سامنے ملزم کھڑا کیا جاتا سبھی اس کو پکڑا مجھے بتائیے کیا جج اپنے علم پر سزائے موت دے گا چونکہ میں نے خود اس کو قتل کرتے ہوئے دیکھا لہذا اس کو سزا موت دے دی جائے نہیں دے گا وہ جسٹس قزاعت کے اور عدل کے پورے تقاضے کرے گا دو گواہ لائے گا تیرا ڈی کا کیس الگ بنے گا ہتھیار برامد ہوگا خنجر برامد پورے تقاضے کرنے پر سزا دے گا اپنے ذاتی علم پر نہیں دے گا اب کسی پر الزام لگائے الزام لگانے پر اس کو گواہ پیش کرنے ہوں گے اور اس میں حضور علیہ السلام نے بھی بڑے بڑے مجرموں کو چھوڑ دیا جب گواہی نہیں ملی مثلا رئیس المنافقین عبداللہ نے ایک جملہ یہ کہا جب حضور علیہ السلام مدینے شریف آ گئے اس نے اتنا خبی جملہ کہا کہ ہم لوگ جو عزت دار لوگ ہیں یہ مدینے شریف جائیں گے اور جانے کے بعد میں وہاں سے بہت برے الفاظ سے نماز کے جو ذلیل حقیر لوگ ہیں ان کو مدینے شریف سے نکال دیں جب یہ بات عبداللہ بن اوبئی کی حضور علیہ السلام تک پہنچی وہ صحابی جنہوں نے الزام لگایا حضور نے اسے بلا لیا بلانے کے بعد جن صحابی نے الزام لگایا وہ گواہ پیش نہیں کر پائے جب وہ گواہ نہیں پیش کر پائے تو حضور علیہ السلام نے عبداللہ بن عبئی کو اتنے سخت کلمات کہنے کے باوجود سزا نہیں دی ایک بار اب خدا کا کرنا دیکھیے اس کی ذلت لکھی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کے یہاں عبداللہ بن اوبئی کا لڑکا ایمان لے آیا جب وہ ایمان لایا تو ایمان لانے کے بعد اس نے تلوار نکالی اور اپنے باپ کو بھرے بازار لے گیا بازار میں لے جا کر کے سر پہ اپنے باپ کے تلوار رکھ دی اور کہا تو اعلان کر کہ محمد عربی علیہ السلاۃ وسلام بڑے باعزت ہیں اور میں بہت ذلیل کمی نہ ہوں کر ہم مرتا کیا نہ کرتا تو جان بچانے کے لیے اس کو یہ کرنا پڑا کہ لوگوں سنو حضور علیہ السلام تو با عزت ہے اور میں سب سے زیادہ حقیر اور ذلیل تو حضور علیہ السلام بھی عدل کے تقاضے پورے کیے بغیر کسی کو سزا نہیں دیتے یہی خلفا راشدین نے کیا اور یہی علماء مشتہدین نے اور یہی ہماری خزاب کے اصول موجود ہے شامی میں عالم گیری میں قاضی خام میں یہ سب میں یہ اصول موجود ہیں کہ خالی آدمی کے دیکھنے سے نہیں ہوگا ہے وہ دو گواہ بھی پیش کرے اور جس کی چاہے آپ عزت اچھال دیں اس کا اصول کیا ہے اگر کوئی الزام وہ ثابت نہیں کر پایا الزام لگانے والا تو قرآن مجید نے اس کی حد ہدف رکھی ہد کا کیا مانا ہے اگر جرم ثابت نہیں کر پائے گواہ نہیں لایا اس کو اسی درے لگیں گے اب یہ اسی درے لگنے لگ جائیں کوئی لگائے کسی پہ کوئی غلط الزام آپ تو دیکھیں اخبارات میں ٹی وی میں اس میں الزام لگتے ہیں لوگوں کے اوپر اور لوگ آئیں شائیں کر کے وہ ہو جاتے آپ کوٹ جائیے ہتک عزت میں کوٹ کا اپنا ایک پروسیجر وہ یہ ہے کہ آپ پہلے تو یہ طے کریں کہ آپ کی عزت کتنے لاکھ روپے کی یہ طے کریں آپ کہ بھائی میری عزت کو داغ لگا دو کروڑ کا میرا نقصان ہوا یعنی آپ کی عزت دو کروڑ ٹھیک اب دو کروڑ کا دعویٰ کیجیے آپ ہاتھ عزت کا تو میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم بیس لاکھ روپئے آپ کو کوٹ کو پہلے ایڈوان جمع کرنے ہوں دو کروڑ کا دعویٰ ہے تو کوٹ جو ہے وہ ہمارے ابا کا تھوڑی سرکاری خرچ ہوتا تو جتنا کا دعویٰ اتنے پیسے آپ کو کوٹ فیس جمع کرنی ہوگی اس کے بعد میں عزت ہتھا کا دعوی کریں اور آج اگر یہ قانون جاری ہو جائے قانون قب یعنی وہ اس حد کا یہ حدود ہیں عدمے حد سے ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید کے کہ جھوٹا الزام لگانے والے کو ستر درے مارے جائیں تو اور اس کے بعد وہ توبہ بھی کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کر دے گا اسی درے کھانے ہوں گے یہ جناب کسی پر بہت الزام کی سزا